گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت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 ودا اور اور بینا ایک جیسے نہیں ہوتے وبل اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی وب او نہ سایہ اور نہ إِنَّ اللَّهَ نیوس مَنْ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 تو ہر ہرگز نہیں سنا سکتا ان تو محض ایک ڈرانے والا ہے ابسل کبھی بشیر نظیر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 اللہ نشید ونرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامعین کرام السلام علیکم و اللہ و آج کا پروگرام ریڈیو اہمیہ لے کر مکرم نظیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یاز محمود صاحب کے ساتھ جو کنٹرولز پہ ہیں سامعین آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں اس امید پہ کہ اسلام اور احمدیت سے متعلق آپ کو تعارف دیا جائے اور اسی طرح وہ سوالات وہ غلط فہمیاں جو آپ کے ذہن میں ہیں چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہے یا جماعت احمدیہ سے ہے ان کا خاطر خواہ جواب دیا جائے اور اس میں طریک ہمارے پروگرام کا ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان جو ان کو موضوع دیا جاتا ہے اس پہ تیاری کر کر آتے ہیں وہ اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان افتتاحی کلمات کو سنیں ان کلمات کے اختتام پہ پھر اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں سوال اگر موضوع سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ مزہ آتا ہے سننے والے کو بھی اور جو پروگرام میں ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیوز میں مہمان تشریف فرما ہیں ان کو بھی کیونکہ وہ اس موضوع پہ تیاری کر کے آتے ہیں انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں خود مطالعہ کر کے جماعت اہم دیا میں شامل ہوئے ایک لمبے عرصے سے ریڈیو ایم دیا کے ساتھ منسلک ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اب جماعت احمدیہ میں بطور مبلغ کے خدمات انجام دیتے ہیں ٹرانٹو میں اور ان کا موضوع جو ہوتا ہے ان اعتراضات کو زیر گفتگو لانا ہے جن کا تعلق یا تو جماعت احمدیہ سے ہے اور اس کے عقائد سے ہے یا اس کے مختلف بزرگان سے ہے تو اس حوالے سے یہ خیر اس پہ مختلف پہلو مختلف چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے دوسرے موز مہمان جو ہیں سلمان احمد صاحب ہیں سلیمان احمد صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ سلیمان احمد صاحب ہمارے ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی ان ممالک میں رہتے ہوئے مجھے یاد ہے ان کو دیکھنا جب یہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے طالب علم تھے اور ماشاء اللہ انہوں نے جامعہ احمدیہ کینیڈا میں داخلہ لیا اس کے جو سات سال کا وہ دورانیہ ہوتا ہے اس کو مکمل کیا اور اب یہ بطور مبلک کے شہر ملٹن میں خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں میزبانی کے حوالے سے بھی تشریف لاتے ہیں اور آج یہ بطور مہمان کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عنصر صاحب آپ کو دعوت افتتاحی کلمات کی جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے شروع میں کہا تھا جی کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کا انتصاب جو ہے وہ زائد شاہ صاحب کے لیے ہے آ, کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ ہی میرے ساتھ ہی تھے جی اس میں انہوں نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں پھر قرآن کریم سے یہ بات ثابت کریں جی تو غالباً انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب علیہ السلط اسلام کی جو نبوت ہے اس کو ثابت کریں جن کو آپ مانتے ہیں وہ سچے ہیں کہ نہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ایک ریشنل سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبوت بھی جاری ہے کہ نہیں کیونکہ جب تک نبوت جاری نہ ہو اور وہ قرآن کریم سے ثابت نہ ہو تب تک آپ کسی مدعی نبوت کی صداقت یا عدم صداقت کے متعلق مطلب گفتگو کرتے اچھے نہیں لگتے اور ویسے بھی یہ بالکل عجیب سی بات ہے کہ نبوت تو ختم ہو جائے یعنی میں آپ کے سامنے مرزا صاحب علیہ السلاۃ اسلام کی نبوت کی صداقت کی بے شمار دلیلیں دوں اور آپ ان کو مان جائیں پھر عقیر پہ کہیں کہ نہیں سوری وہ تو ختم ہو چکی ہے اس لیے مجزے صاحب ان تمام خوبیوں کے باوجود نبی نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیں لوجیکلی پہلے ان کی جو ان کا جو عہدہ ہے اس کا جو منصب ہے اس کو جاری ہونا نہ ہونا جو ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی روح سے اور اسی میں میں بہت سے لوگوں کو اس بات کی دعوت بھی دیتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ کوئی یکطرفہ بات ہے آپ اپنے پاس سے Uh, اپنی عقل کے مطابق قرآن کریم سے مجھے ایسی آیات پیش کریں جس میں نبوت کا قطعی طور پر ختم ہونا ثابت ہوتا ہو اور اس میں بنیادی بات جو میں نے آپ کی خدمت نیز کی ہے وہ یہ ہے میں مکرم صاحب ایک دفعہ غالبن ہیملٹن گیا ہوا تھا ایک غیر احمدی دوست نے بلایا اپنے گھر پہ جی اور ان کے چھ سات افراد اس میں اس میٹنگ میں موجود تھے اور باقی تو سارے سن رہے تھے ایک دو بیچ میں بول رہے تھے ایک شخص ذرا زیادہ بول رہا تھا جو میزبان تھا جی تو میرے ساتھ ہمارے ایک ربی صاحب تھے ینگ تو وہ جب ہم نکلے نا باہر تو انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں سر جو آپ ان کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ جو قرآن کریم کی یاد پیش کریں گے میں آپ کے اس مفہوم کا رد قرآن کریم سے پیش کر دوں گا لیکن میں جو قرآن کریم کی یاد پیش کروں گا آپ اس کا رد پیش نہیں کر سکتے تو یہ بات آپ نے اپنے پاس سے کی ہے یا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے میں کہا ظاہر ہے کہ ہم ساری چیزیں پڑھ کے ہی بتاتے ہیں جو ہمیں حضرت مسیح اسلام نے خلفان باتیں بیان کی ہیں اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے بے جیسے میں نے پہلے بتایا لاؤ قانند غیر اللہ ہے اختلاف کثیر اس میں اختلاف بہت زیادہ ہوتا اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا بڑا اختلاف ہوتا ہے اس میں اس میں اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سجیو خواہ کے کھبی نہیں مار بے شک جو بات کرتا ہے وہ شروع سے آخر تک سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناز تک ایک ہی مضمون ہے یعنی کسی جگہ کوئی تضاد نہیں ہے اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم کی فرض کریں مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کانا محمد الباءدی ملزالکم اللہ رسول اللہ و خاطم الدین پڑھا نہیں تو جی. صاف اس میں لکھا خاطم النبین وہ آخری نبی ہیں تو آپ اس کا مطلب کریں آخری نبی اول تو آخری نبی نہیں ہے لیکن فرض کریں آپ کی خاطن مان لیتے ہیں تو ان قرآن کریم کی, کی ان تمام آیات کا کیا کریں گے جو ہم نے آپ کی خدمت میں چند پیش کی ہیں اور جو میں نے اپنے پاس نوٹ کی ہوئی ہیں مثلا سورہ اللہ راف کی آج چھتیس ہے سور عالمران کی بیاسی ہے عذاب کی آٹھ ہے سورہ فاتحہ کی چھ سات ہے سورہ نساء کی ستر نمبر آیت ہے اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ میرے پاس کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ سترہ جو میں نے لکھی ہیں بیچ میں سے میں نے کچھ چھوڑ دی بھی دی ہیں تقریباً بیس کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر نبوت کے جاری ہونے کا اعلان فرمایا آپ نے ایک آج پیش کی سورہ زاب کی ہے ماں کانا محمد الباحد مرض عالم و اللہ کے رسول اللہ و خاطم اس سے آپ نے مطلب یہ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں میں اس کے مقابل پہ آپ کے سامنے بیس آیات پیش کر رہا ہوں جس میں نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ تشریح اور وہ تفہیم وہ غلط ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں تضاد نہیں ہے تو میں تو آپ کی ایک آیا کے مقابل پر بیس آیات پیش کر رہا ہوں اور بیس میں محاورتن نہیں کہہ رہا بیس عددن گن, کہہ رہا ہوں کاؤنٹ کر کے کہہ हم. رہا ہوں میں آپ کو گن کے کہہ رہا ہوں میں اس لیے اس کو میں نے اپنے ساتھی کو کہا وہ بھی ماشاءاللہ مربی ہو گئے ہیں. تو ان کا میں نے کہا کہ جی میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی قرآن کریم نے خود بیان کیا اس لیے زاہد شاہ صاحب جو بات پیش کرتے ہیں وہ ان کی انٹرپٹیشن ان کی تشریح ان کا مفہوم جو ہے وہ قرآن کریم کی دیگر آیات کے بالکل مخالف اور متضاد ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے مثاق النبی کا کیا ترجمہ کیا تو میں نے ان کو اس کی وضاحت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے مخالف جی. ایک چیز ہوتی ہے متضاد ایک چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں مختلف پہلو ہوتے ہیں تو مختلف ہونا اور بات ہے اور متضاد ہونا اور بات ہے ایک چیز مختلف ہو سکتی ہے لیکن متضاد نہیں ہو سکتی جو متضاد ہوگی وہ متضاد بھی ہوگی مختلف بھی ہوگی قرآن کریم میں متضاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتا ہے ایک آج سے ایک مطلب نکالتا ہے پھر اسی یاد کو دوسری جگہ پیش کر کے اس کا دوسرا مطلب نکالتا ہے پھر اسی یاد کو تیسری جگہ پیش کر کے اس کا تیسرا مطلب نکالتا ہے اور سو آن اینڈ سو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تصریف الایات کی ٹرم سے پیش کیا ہے. یہ اصلاح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ان ذرق فن الشرف دیکھو ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں فنہ تو پھر کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں میں نے دیکھو میں نے اس طرح سے بھی پیش کی میں نے اس طرح سے بھی پیش کی تم سمجھ نہیں رہے اس بات کو. ایک چیز ہے اس کو میں نے مختلف پلوں سے بیان کیا تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی محکم آیات کی بنیاد پر احمدیہ مسلم جماعت کا یہ قیدا ہے کہ نبوت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی مرزا صاحب علیہ السلّۃ پر بھی ختم نہیں ہوئی امکان اس کا اب بھی جاری ہے خبر یہ ہے جو آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اور اس وقت وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی تھی پھر میں نے بیان کرنا بھول گیا کہ وہ حدیث کے مطابق آزور صلی اللہ ع وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت راستہ ہوگی پھر وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی پھر کٹ کھانے والی ظالمانہ بادشاہت ہوگی پھر اس کے بعد فیج آوش کا دور ہوگا پھر اس کے بعد خلافت علابنہ حاج نبوت قائم ہوگی اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں سما سکتہ پھر آپ خاموش, خاموش ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان دی اینڈ ٹائمس آف ورلڈ آخری جو زمانہ ہے وہ خلافت علامہ ناج نبوت کا ہے اور وہی زمانہ ہے جو مسیح محدود صلاحۃ وسلام کا ہے جب نبوت کے منہاج کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے وہ شکل میں قائم ہوگی کہ آپ کا خلیفہ ہوگا جو نبی بھی ہوگا اسی کو کہتے ہیں خلافت علام نبوت اور اس کے بعد پھر دنیا کا خاتمہ ہے اب امکان تو اس کے بعد ہی جاری رہے گا امکان نہیں ختم ہوتا کبھی جیسے میں نے اس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لائسہ بینی و ہو ہُنبی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسیح محدود صلاحۃ وسلّام کے درمیان نبوت کا امکان موجود تھا خبر تھی کہ نہیں آئے گا نبی آئے گا تو اس وقت آئے گا نا اب جیسے وہ مفتی محمود صاحب نے جب ہمارے خلاف انہوں نے ترمیم کی ہے آئین کے اندر تو انہوں نے باہر نکل کے اگلا جو اب سب سے پہلا جلسہ ختم میں کا انہوں نے کیا اس میں انہوں نے وہ بات بیان کر دی جس کے بیان کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ پروسیڈنگ جو ہے نا اس کی کاروائی آپ نے باہر نہیں بتانی پھر انہوں نے بتا دی مولوی صاحب یعنی عالم دین ہو کر انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی بہرحال انہوں نے کہا کہ جی جب مرزا ناصر احمد آئے تو لوگوں نے ان کی سفید پگڑی دیکھی سفید شیروانی سفید داڑھی تو لوگ بڑے متاثر ہوئے اور لوگ ہمارے پاس آئے لوگوں سے مرادیے کہ سمجھے کے محبان بران. جی اور انہوں نے کہا مولوی صاحب تم تو کہتے ہو کہ یہ بندہ کافر ہے وہ تو اپنے آپ کو کہتا کہ میں مسلمان ہوں وہ بات کرتا ہے تو وہ قرآن پیش کرتا ہے وہ حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم. نام لیتا ہے تو درود پڑھتا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ کافر ہے تو کہتے کہ میں بڑا پریشان ہوا میری تو راتوں کی نیند اٹھ گئی کہ یار لے یہ کیا ہو گیا یعنی جو ہم نے جتنا بھی ان کے خلاف ایک پراپگنڈا کیا تھا وہ تو صرف اس بندے کی شکل دیکھنے سے ٹوٹ گیا اس کی سفید پکڑی سفید داڑھی سفید شیروانی بات بات پہ قرآن پڑھنا حضور کا نام لینا تو درود پڑھنا یہ تو سارے کے سارے ٹرانس میں آ گئے اسمبلی کے ممبران کہتے پھر ہم نے سوچا اور ہم نے پھر پوچھا کہ جی اچھا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو دادا جان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع سے نبی بنے کہتے ہاں جی وہ تو اتاث سے نبی بنے کہتے ہیں اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی نے, نے حضرت علی نے تو اطاعت نہیں کی کیونکہ وہ تو بڑے متی تھے جب انہوں نے تعت کی وہ نبی نہ نہیں ہوئے تو پھر یہ کیسے ہو گئے اس بات نے سنیوں کو ان سے متنفر کر دیا یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات نے سنیوں کو ان سے متنفر کر دیا پھر ہم نے ان سے کہا کہ کیا حضرت امام حسن نے کیا حضرت امام حسین نے اور تمام اہل بیت امہ تہار نے آذور صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ضرور کی کہتے ہیں کہ وہ تو نبی نہیں ہوئے یہ کیا بات ہے کہ خلفۂ راشدین بھی اطاعت کریں اور اہل بیت بھی اطاعت کریں وہ نبی نہ ہوں جی. لیکن مرزا غلام احمد اعت کرے تو نبی ہو جائے بڑی جی وہی بات اس کا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے ان سے زیادہ اطاعت کی ہے خلفۂ راشدین نے اور اہل بیت نے امہ تہار نے علیہ السلام نے اتنی اطاعت نہیں کی جتنی کہ مرزا غلام احمد نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیونکہ اطاعت کرنے کے باوجود وہ نبی نہیں ہو یہ تاط کر کے نبی ہو گئے کتنا بڑا دھوکہ ہے یعنی لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے وہ کہتے ہیں پہلی بات سے سنی بھی متنفر ہو گئے احمدیوں سے دوسری بات سے شیعہ بھی متنفر ہو گئے کیوں ہو اچھا اچھا تو ہمیں اب سمجھائی بات ہے ہمارے لوگوں کی توہین کر رہے ہیں خلفاء راشدین کی توہین کر دی امہ اہل بیت کی توہین کر دی کہ دی دیکھو جی انہوں نے کیا اطاط کرنی تھی اطاعت اصل میں مرزا صاحب نے کی ہے انہوں نے تو کوتا نہیں کی کرتے تو نبی نہ بن جاتے وہ مول صاحب نے اپنے طریقے سے یہ ایک بعد میں بات بیان کی ہے پتہ نہیں وہاں پہ ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن اس وقت انہوں نے یہ بات بیان کی حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے اگر مولود صاحب کو وہ حدیث نہیں پتا تو پھر وہ عالمِ دین کے لانے کے مستق نہیں ہیں اس لیے کہ عالمِ دین ہو بلکہ ایک بہت بڑی جماعت کا سربراہ ہو مفتی ہو مانجی. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے وہ خالی عالم دین نہیں تھے فضل المان صاحب بھی مفتی نہیں ہیں وہ مفتی تھے ہو سکتا ہے ویسے ہو گئے گیا مجھے نہیں پتا تو عدیث یہ ہے کہ لائسا بینی و بین ہوں نبی میرا اور اس کے درمیان نبی کوئی نہیں و انا ناظر آئے گا وہ ضرور تو جب آزو صلی اللہ علیہ وسلم خود علیہ وسلم علیہ وسلم. کہہ چکے ہیں کہ کوئی جتنی مرضی اطاعت کر لے میرے اور مسیح موت کے درمیان نبی کوئی نہیں آئے گا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے جتنی مرضی آداد کرتے ہیں نبی اس لیے نہیں بن سکتے کہ میرے اور اس کے دن میں نبی کو روکا کس نے ہم نے تو نہیں روکا نا کیا ہم نے روکا حضرت بغر صدیق کو خلفہ کو دین اہل آباد کو نبی نم ہم نے نہیں روکا اللہ کے رسول نے خبر دی ہے امکان موجود ہے خبر نہیں ہے پھر مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام کی یعنی مسیح موت کے آنے کی خبر ہے امکان اس کے بعد بھی جاری ہے خبر پھر ختم ہو گئی یعنی حضور کے اور مسیح موت کے درمیان امکان ہے خبر نہیں ہے جی خبر کس کی ہے مسیح موت کے آنے کی مسیح موت کے آنے کے بعد پھر امکان موجود ہے خبر پھر خبر نہیں, ہے نہیں تو اس میں کس کا قصور ہے ہمارا قصور ہے ہم تو آپ کو آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ امکان نبوت ہر وقت جب تک قرآن کریم کے یہ الفاظ موجود ہیں تب تک نبوت کا امکان موجود ہے بے شک دیشو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ عالم ہو ہے سو یہ جلو حیثت ہو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے بلکہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا اب جب بنانا ہوگا بنا دے گا اب نہیں بنانا تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں کیونکہ تو کوئی قصور نہیں ہاں <laughs> اللہ اللہ نے بھیجنا نا ہم تو اس کو نہیں کہہ سکتے کیا بھیجو بنا بھیجو ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نبی کہانی آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو ہم جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلیمان احمد صاحب تشریف فرما ہیں آپ نے ابھی افتتاحی کلمات سنے محترم انصر رضا صاحب کے اب آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے پروگرام میں اپنا سوال پیش کرنے کے لیے نمبر نوٹ کریں فور ون اسی طرح اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو ہمارا جو نمبر ہے پورے امریکہ میں کام کرنے والا وہ ہے ون ایٹ اور اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو یعنی اسلام یعنی اسلام تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیں تاکہ آپ کے تعارف کے ساتھ ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ایاز صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو فون کے ذریعے بتا دیں اور اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے جو ہمارے سامنے سوال کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ایک منٹ کا دورانیہ پیش کرتے ہیں یہ ایک منٹ کا دورانیہ آپ کے سوال کے لیے ہے یہ تقریر کے لیے نہیں ہے یہ خطاب کے لیے نہیں ہے یہ کسی وضاحت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا سوال اس میں مکمل کر سکیں اسی طرح جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں تو اس چیز کا اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ پروگرام نہ صرف براہ راست پروگرام ہے بلکہ اس کی ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے اور وہ ریکارڈنگ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے چنانچہ ایسے طریقے پہ گفتگو کریں جو ایک اچھی مہذبانہ مجلس میں کیا جا سکتا ہے تاکہ جو پروگرام کا مزاج جس طریق پہ ہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اور آپ کے تعاون کے لیے پیش کی شکریہ اسی طرح سوال کے لیے ایک منٹ کا دورانی ہے. اس میں اپنا سوال مکمل کیجئے کوئی اگر آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں آیت کا کسی حدیث کا کسی کتاب کا تو وہ ہمیں بذریعہ ای میل بھیجیں کیونکہ بعض دفعہ لکھنے میں غلطی ہوتی ہے سننے میں غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ سوال ایک تشن میں تشن کی رہ جاتی جب وہ حوالہ سامنے نہیں ہوتا تو اگر آپ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا اس کی بنا پہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے بھیجیں qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس پہ ہم اس کو انشاءاللہ سوال کے ساتھ شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے یا اس کی آ... اس آواز کا معیار جو ہے وہ ناکافی ہے اس صورت میں آپ وائس آف اسلام سی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا سکتے ہیں اور وہاں نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور سلمان احمد صاحب ہیں جی انصر صاحب ایک آیت میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جی یہ بھی بڑی بنیادی آیت ہے کیونکہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کے جاری ہونے کے بارے میں جی کیونکہ نبوت جو ہے وہ تو آ, اسی طرح ہی ہوگی نا جب اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہوگا جی اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے بے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تور سینا پر بلایا اور میں یہاں پہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ کہ تور عبی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کوہے تور اس کا مطلب پہاڑ کا پہاڑ پہاڑ کا جیسے کہتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہاں جی تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے یہ تور سینا ہے تور پہاڑ کو کہتے ہیں تو تور سینہ سینا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت علیہ السلام کو تو ان کے بعد یہودیوں نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی اب اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کے خدا نہ ہونے کی کیا دلیل دی؟ دیکھیں ذرا جی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سائز چھوٹا ہے یا موٹا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وط قوم و من ممباد ہی منہ لیے اجلاً جسدن خوار موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک ایسے بچھڑے کو معبود پکڑ لیا جو ایک بے جان جسم تھا جسے بچھڑے کسی آواز نہیں کرتی تھی علم ءَََََََََرو الّا الکلّمیم صبیلا خز ہو وقان ظالمین کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے وہ اسے پکڑ بیٹھے اور وہ ظلم کرنے والے تھے اب اس بچھڑے کے خدا نہ ہونے کی اللہ تعالی نے یہ دلیل دی کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے جو اب کلام نہیں کرتا اور پھر ہمیں وہ ہدایت بھی نہیں دیتا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نوزب اللہ نوزب اللہ آپ نے اپنے خدا کو ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا ایک ایسا بت ہے جس کے اندر سے بچھڑے کی آواز آتی ہے لیکن وہ ہدایت نہیں دیتا ہمیں وہ ہم سے کلام نہیں کرتا تو آواز آنا اور کلام کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں نا اس میں آ, ساؤنڈ اور وائس میں جو فرق ہے تو ساؤنڈ ساؤنڈ ہے اس میں معین الفاظ نہیں ہوتے لیکن آواز جو وائس ہے اس میں معین الفاظ ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں عبارت ہوتی ہے تو خدا نے اس میں فرمایا کہ جسدن لہو خوار کہ وہ ایک ایسا بچڑا تھا جس میں سے آواز بچڑے کی آتی تھی لیکن وہ کلام نہیں کرتا انّاء اللہ یُکل الم یورن الم دیکھا نہیں کہ وہ تو کلام ہی نہیں کرتا تم سے تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کی طرح اپنے خدا کو ایک بچڑے بچھڑا بنا لی سونے کا انہوں نے سونے کے بچڑے کو خدا بنایا تھا آپ نے خدا کو سونے کا بچڑا بنا دیا. انہوں نے سونے کے بچھڑے کو خدا بنایا تھا آپ نے خدا کو کا بچڑا سونے بنا کا بچھڑا بنایا بنا. اور صرف تیک ہی رکھی ہے یعنی کہ وہ کلام نہیں کرتا اور وہ ہدایت نہیں دیتا تو آپ کہتے ہیں جی ہدایت و قرآن کے اندر موجود ہے. اگر ہدایت قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر آپ سارے کے سارے ہدایت پا کے نہیں جاتے اور میں نے کئی دفعہ یہاں پہ لطیفہ سنایا نا آج پھر سلمان صاحب بھی ہیں میرا میں پہلے سنانی ہوگا ضرور لطیفہ یہ ہے کہ ایک بچہ دکاندار کے پاس گیا اس کو کہنے کا کہ تمہارے پاس چینی ہے اس نے کہا ہاں چینی تو ہے اس نے کہا سوجی ہے اس نے کہا سوجی بھی ہے کہتا ہے گھی بھی ہے کہتا ہے ہاں گھی بھی ہے کہتا پھر ہاں حلوہ ہاں بنا اور کھاؤ <laughs> <laughs> <laughs> ساری چیزیں موجود ہیں حلوہ کیوں نہیں بنا کے کھاتے تم بھائی قرآن تمہارے سامنے موجود ہے ہدایت کیوں نہیں پاتے ہدایت کی کتاب ہے نا جی تو یہ ہدایت کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے اس کے باوجود آپ سارے کے سارے بے حد ہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہے اس میں یہ قرآن اکمل کتاب ہے اس کے باوجود آپ بے حد ہیں اس کے باوجود آپ تفرقے میں ہیں اس کے باوجود آپ ذلت و خاری کے گڑے میں گر چکے ہیں اور یہ آپ میں الزام نہیں لگا رہا آپ کے علماء کے آپ کے دانشوروں کے صحافیوں کے ججوں کے سیاست دانوں کے ہر طبقے کے پڑھے لکھے بندے کا یہ اعتراف ہے چیخ چیخ کر رہے کہ مارے کے لوٹے کے کھ نہیں رہ اور وہ قرآن کی موجودگی میں ہے اور حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن جو, جو علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا وہ کہہ رہے ہیں اجاز یہ کیسے ہو سکتا ہے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہم پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے آپ نے فرمایا کہ میں تو سمجھ رہا تھا تم مدینہ کے لوگوں میں بڑے موز... بڑے سمجھدار آدمی ہو کیا یہ حد کے پاس تورات اور انجیل نہیں ہے تو کیا فائدہ بچایا اس نے اب قرآن کے حوالے سے بیان کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی <سلام> نے بھی قرآن کے حوالے سے بات بیان کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی محض موجودگی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی یاتی اللہ سے زمان اللہ یب کا مین ال اسلامِ اللہ اسمح ولاب کا من القرآنِ اللہ رسم اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے صحیح. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے غالب بنصور فرقان میں ہے فرماتا ہوئے اسکا اللہ رسول یا رب اِن نہ قومی تخذ و حاضل انہوں نے محجور کر دیا اس قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولم جامم رسم صدق اللّمَََََََََََام ہوں ولما جام رسمن من اللّّہ مصد المام ہوں نبضء فريق من المن جب ان کے پاس ایک رسول آتا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. تو پھر وہ جو لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کو اٹھا کر ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے وہ جانتے نہيں اس کو نوزہ فریق من اللہ زینہ ات الکتاب کتاب اللّہ و راز ہو رحیم ہم لا یا لمسے پھینک دیتے جو جانتے نہیں اس کو ان کو کتاب دی گئی ہے اس کے باوجود وہ ایسا کام کرتے ہیں اس لیے کتاب جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ کام نہیں دے سکتی میں نے آپ کو سر حدید کی یاد بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو ولزی یونزل و الا ابد ہی آیاتِ بجینات ایک بندے کے اوپر آیات بعینات حاصل کر دیتا جیسے انہوں نے وہ آپ نے بتائی یاد کہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو کاغذوں کے کا اوپر لکھا ہوا بھی بھیج دیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں تبھی بھی وہ کہیں گے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جیسے آپ نے سورہ بنی صاحل کی یار بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اوتر کافی سما تم آسمان پر چڑھ جائے ولاند عمن درکی کام تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل نزلہ کتاب نہ کرو یہاں تک کہ تم ہمارے اوپر ایک کتاب نظر کرو جس کو ہم پڑھ لیں کتاب پڑھنے سے اگر فائدہ ہوتا تو اللہ کا رسول کتاب وہ کہتا ہیں جی تم اوپر چڑھ جاؤ پھر واپس بھی نہ آنا بس کتاب بھیج دینا ہمارے پاس یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں نقرو ہو کہ ہم اس کو پڑھ لیں یعنی یہ وہ سپریشن کر رہے ہیں قرآن میں اور رسول میں کہتے جی آپ اوپر چڑھ جائیں پھر ہمیں آنا بھی نہ واپس آپ جا کے صرف حتیٰ تو نظر لینا کتاب نکرو آپ ہی پڑھ لیں گے یو نو یو ڈونٹ نیڈ ٹو رسول کا کیا کام ہے رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی وَ ثکیم وَی محمل کتاب وہ سکھاتا ہے کتاب اور حکمت وہ طلاوت آیات کرتا ہے وہ تذکی نفس کرتا ہے آپ کیا کہنے جی کتاب کافی ہے ہمیں ہمیں ضرورت کسی اور کی یہ بات اہل قرآن بھی کہتے ہیں یہ بات سنی بھی کہتے ہیں سارے ہی کہتے ہیں کہ جی کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہم خود ہی ہدایت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ الرمۃََ ناں سورہ ابراہیم کی پہلی یاد بسم اللہ کے بعد الفلام راتل کا آ, وہ ذرا وہ آیت بھول گئی چودہ نمبر کی صورت ہے اللہ تعالیٰ حمات ہے الفلام راہ کتاب النض اللہ علیہ یاد آ گئی کتاب النظنا کا لخر جن سمن ظلمات کتاب الن ضلع علیہ لہ من النور کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے لہ تخر تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو کتاب نکالتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا دو نقطے تے کے نکال کے نیچے کر دیتا کہتا ہے لے یخر جن میں نظلمات تا تاکہ یہ کتاب لوگوں کو نکال لے اندھیرے سے روشنی کی طرح یہ خدا نے نہیں کہا کتاب نازر کرنے کا ذکر کیا بندے کے اوپر اور یہ کہا کہ آپ نے نکالنا لوگوں کو لے تخر جنناسا. کتاب نکالتی ہوتی تو پھر خدا فرماتا کتاب و ننظ اللہ کا لے یخر جن ناسا میں تاکہ یہ کتاب نکالے کتاب تو نکال ہی نہیں سکتی اور رسول کتاب کے بغیر نکال نہیں سکتا کتاب رسول کے بغیر نکال نہیں سکتی دونوں لازم و ملزوم ہیں چاہے وہ کتاب اس کے اوپر براہ راست نازل ہوئی ہے یا اس نے وارث ایک کتاب بن کر جیسے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سما اورسنل کتاب اللہ زین میں نبھا پھر ہم اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیں گے یا تو وہ کتاب اس کے اوپر نازل ہوئی ہے یا وہ اس کتاب کا وارث ہے تو رسول اور کتاب دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمہ ملزوم ہیں نہ کتاب رسول کے بغیر نکال سکتی ہے نہ رسول کتاب کے بغیر نکال سکتا ہے جیسے میں نے کہا یا تو کتاب اس کے اوپر نازل ہو یا وہ کتاب کا وارث ہو پھر وہ کتاب لوگوں کے سامنے لے کر آئے پھر اس کے یہ ہے کتاب اور میں ہوں اللہ کا رسول تو ہم تم دونوں مل کے تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں گے آپ کہیں گے جی نہیں آپ چلے جائیں تُس بیٹھو کتاب دے جا سر آپ کر لیں گے سارا کچھ ٹو no, no, یہ قرآن کا دستور نہیں ہے یہ قرآن کا اصول نہیں ہے قرآن دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فلم ہے کہ خدا کا کلام کرنا وہ آ... علامہ اقبال کا شعر ہے عباض احمد مجھے کہتے ہیں علامہ اقبال کو نہ کوٹ کیا کرنا لیکن کیا کریں بات سچی کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف ہر مسلمان کے اپنے وجود کے اوپر اس کتاب کا نزول ہونا چاہیے ورنہ نہ راضی آپ کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہے نہ صاحب کشاب کشابی تفسیر کا نام ہے زمخشری کی علامہ زموخشری جار اللہ تو وہ فرمات وہ علامہ کبار کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے وجود پر نزول کتاب ہونا لازمی ہے ورنہ یہ راضی یہ زمخشری یہ ابن کثیر یہ فلان ڈمکان کوئی تمہاری حیات نہیں کر سکتے You need to ponder over the Qur'an. تمہیں غور کرنا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلاحی تبر القرآن ام اللہ کو یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے دنوں پہ تالے پڑ گئے کے خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تفسیریں کیوں نہیں پڑھتے تم لوگ میں ایسے بندے پیدا کروں گا جو تفسیریں کریں گے وہ تفسیریں پڑھنا ہدایت پا جانا خدا نے کہا افلاح تدبر القرآن ام اللہ کے اوپر وہ جو لطیفہ حلوہ کیوں نہیں بنا لیں دے <laughs> <laughs> اس کا <laughs> سنایا بڑا اس بات سے جوڑ بنا ہے کہ ہدایت کیوں نہیں پا جاتے سوال یہ کہ حلوہ بنا کے کون دے گا یہ بھی ضروری ہے نا ریسپی بھی, بھی ہو کتاب <laughs> کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت کون دے سکتا ہے نبی دیتا ہے <laughs> جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے <laughs> <laughs> حضرت مسیح محد اسلام نے جو آیت قرآن کریم کی کنتم تم خیرہ امتن اخر جت اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح محدود السلام نے بڑی تفصیل سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایک بہترین امت ہے اور حضور نے یہ ذکر کیا کہ یہ بہترین امت کیسی ہے ہدایت نہیں ہے قرآن موجود ہے ہدایت نہیں ہے تو بہترین امت کیسے ہوئی دوسری بات ہدایت کے لیے ہم ایک پرانے نبی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آگے ہدایت دے گا تو یہ بہترین امت کیسے ہو گئی صحیح بہترین امت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ت... اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملد. کا فیضان ہے وہ مکمل ہے قرآن کریم کی تعلیم مکمل ہے اور اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فیضان ضرور ہے کہ نبی میں امت پیدا ہو کے دے. وہ نہ بہترین امت نہیں ہو سکتی صحیح. تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اگر پرانا نبی کو پرانا نبی آ جاتا ہے تو بہترین امت تو یہ نہ ہوئی پھر تو عیسائیوں کی ہوئی جی جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلمان احمد صاحب ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو اور ای میل کے ذریعے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہمارا ای میل کا پتہ voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ایک منٹ کا دوران ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں چاہیں کہ اپنے س... آپ اپنے سوال کے ساتھ کوئی آیت کوئی حدیث کوئی کتاب کا حوالہ دینا چاہیں تو وہ پہلے ہمیں ای میل کر دیں یا ہمارے ساتھی یا صاحب کنٹرولس پہ ہیں ان کو پہلے لکھوا دیں اور پھر ہم اس حوالے کو جب نکال لیں گے پھر آپ کا سوال جو ہے اس کو ہم شامل کریں گے طرح سوال آپ کا مکمل ہوتا ہے اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پوری بات سامنے آتی ہے ورنہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے بعض دفعہ جلدی میں جو وہ حوالہ نہیں نکلتا یا صحیح نہیں لکھا جاتا اس لیے صحیح حوالہ نہیں بنتا تو یہ آپ سے گزارش کہ اس حوالے سے ہماری مدد کریں حوالوں کی کافی تکرار ہو گئی گفتگو <laughs> کا سلسلہ جاری جی عنصر صاحب جو آیات قرآن کریم کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں شورا شعرا کی جو بیالیس نمبر کی صورت ہے اس کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جی کہ وہ کلام بند نہیں ہے جو بنی سراحیل نے بچڑا بنا لیا تھا اس کے متعلق مطلب اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ بچڑا جو ہے وہ خدا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کلام نہیں کرتا کلام کرے تو وہ خدا ہوتا نا یہ خدا کی ایک صفت ہے جی uh, اسی طرح سورہ شورہ میں اشورا میں جو بارس نمبر کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کلام کرنے کے طریقے بتائے یہ باون نمبر کی آیت ہے اللہ تعارف متح و ما کان البشن ایو کلِ مح اللہ اللہ وحین او منوراہ جابن اور یورسدہ رسولن فیوح ہی آبیز نہیں معاش الّاََ علی الحکیم کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغام رسام بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے یقیناً وہ بہت دلہن شان اور حکمت والا ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کلام کرنے کے تین طریقے بتائے اور یہ بات کہاں بیان ہو رہی ہے قرآن میں جی اگر اس قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کلام ہی نہیں کرنا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو عائت فضول ہے نوزب اللہ من کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہو گیا بند اور اللہ تعالیٰ تین طریقے بتا رہا ہے اور تین طریقے جو ہے نا وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وہی نازر کرتا ہے اس کے اوپر یا پھر وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا پھر ایک فرشتہ رسول اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس کو وہی کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے تو یہ جو آیت ہے سورہ شورہ کی وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ چونکہ اس میں بشر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے اس میں یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے بلکہ محکمہ طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو کلام کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ کسی بشر سے کلام کرنے کا طریقہ تین طریقے ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں جو اکتالیس نمبر کی سورت جی. ہے جی اس کی آیات اکتیس بتیس اور تینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الزینہ کالو رب اللہ ثم استقام ہوں دنظر و وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس کو اب استكامت اختیار کرتے ہیں تو ان پر فرشتہ نازل ہوتے ہیں اور فرشتے صرف نازل نہیں ہوتے بلکہ وہ كلام بھی کرتے ہیں وہ کیا كہتے ہیں اللہ تخواف ولا تازن ہوں. بخشر و ب جنت التی کن تم تو ادون نہ فل یاتِ دنیا و فل آخر ولا کم فیحا ماتی انفسکم ولا کم فیحا ماتدََََ نذ و نمن غفور یعنی yani, وہی کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کہاؤ غم نہ کرو اور ہم تم کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے uh, ہم تمہاری دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے وہ سب کچھ وہاں پہ ہے جو تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں اور وہ بھی جس کا تم سب طلب کرتے ہو اور یہ بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے اب اس میں اللہ تعالی کیا بتا رہا ہے فرشتہ اور کلام جی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے پر استقامت اختیار کرتے ہیں بعض دو کہتے ہیں کہ جی جو نبوت ہے وہ واہ ہے قصبی نہیں ہے یعنی آپ کما نہیں سکتے نبوت کو آپ اللہ تعالی کے ساتھ جو کلام ہے اس کو کما نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو اسی کو دیتے نا جو اس کا مستحق ہوتا ہے بے شک. یہاں پہ کہا کہ تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم کہو کہ اللہ میرا رب ہے بے شک. جب تم کہو گے نا اللہ میرا رب ہے تو دنیا نہیں کہا کہا کہ ہم تمہارے رب ہیں اور تم نے کیا کہنا کلاوز و بے رب ناز رب تو میرا ہی ہی ہے اور پھر میں نے اس کو پر استقامت اختیار کرنی ہے میں نے دنیا سے کہنا کہ تم میرے رب نہیں ہو میرا رب اللہ ہے اور اس کو اوپر اختیار کرنی ہے یہ وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں پھر فرشت نازر ہوتے ہیں اور وہ پھر جو یہ ہی کہتے ہیں کہ تم نے خوف نہیں کھانا تم نے غم نہیں کرنا ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خوش ہو جاؤ اس جانور کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اور اس میں جو کچھ تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں جو تم دعا کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے تمہیں ملے گا وہاں پہ اب یہ وہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو بزائی شاہ صاحب کو میں پوچھوں گا کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کلام کرنا بند کر گیا اور یہی سوال میں نے غامدی صاحب سے کیا جس کا نے جواب نہیں دیا انہوں نے کینیڈا میں تشریف لائے تھے میں ان کے تین پروگراموں میں گیا اور میں نے جو چند آیات پیش کی اس میں سے ایک آدھ یہ بھی تھی کہ جی اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ جو کہے کہ اللہ میرا رب ہے اس کے اوپر استقامت اختیار کرے تو اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر اس کو ساتھ اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں کہ یہ یہ باتیں ساری کرتے ہیں غم نہیں کرنا خوف نہیں کرنا خوش ہو جائے اس جنت کا جواب تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں جو کچھ تمہارے نفس خوش کرتے ملے گا جو دعا کرتے ہو تمہیں سب ملے گا یہ کیا ہے اب ریبا سے کہنے وہ خدا نے کہا نا ان کو جا کے کہوں ان کو فرشتے کو متعلق تو یہ ہے کہ یہ فلونہ ما یو ملوم وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے فرشتے کے پاس کون سی اتھارٹی ہے اس کے پاس کون سی جنت ہے کہ وہ آ کے کہ خدا نے کہا ہے کہ جا کے کہو اس بندے کو صحیح جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اس کے اوپر وہ استقامت اختیار کرتا ہے پھر اسی طرح سورہ کہاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا کل انما انا بشر مسلکم یوہا علیہ انما الحکم اللہ واحد ان سے کہوں کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشن ہوں میرے اوپر یہ وہی کی جاتی ہے کہ میرا تمہارا خدا ایک خدا ہے فمن کا ناجو لکھا جو کوئی بھی اپنے رب کی لکھا چاہتا ہے فلیام شرک عبادت ربی آدھا. اس کو چاہیے کہ امن سالح کرے اور اپنے رب کے عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے کوئی بات ہے نا ربن اللہ, اللہ سمست کا وہاں پہ ہے فلیام المن صحلم و اللہ یو شرک بے رب ہی ایک کو بھی شریک نہیں کرنا اس کو کیا ہوگا اس کو پھر لکاہ ربی ملے گی جو بھی چاہتے ہیں فمن کان یرجو لکھا ربی اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتے ہیں کہ عمل کرو مالِ صالحہ کرو خدا پر ایک کا مقیدہ رکھو اور کسی کو شریک نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تو میرے اپنی لکا سے سرفراز کرے گا اور آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ختم ہو گیا خدا آپ کسی سے کلام نہیں کرتا خدا کی عدالت میں سے اٹھا لی گئی قرآن تو آپ کی باتوں کی سراسر جو ہے تردید فرما رہا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم منصر رضا صاحب اور اسی طرح سلمان احمد صاحب تشریف فرما ہے ای میل پہ کچھ ای میل آئی ہیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں پہلا ایک تبصرہ ہے ڈاکٹر وقار شیخ صاحب کا انہوں نے شہر نہیں لکھا لکھتے تھے تو ہم اس کا ذکر کر دیتے فرماتے ہیں کہ یہ انگریزی میں لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں فرماتے انصر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ کتابیں ذات خود جو ہیں کسی کی رانمائی نہیں کر سکتی انہوں نے فرمایا کہ تمام جو نصابی کتاب ہیں ٹ... اے... کتب ہیں یعنی ٹیکسٹ بکس ہیں وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہر طالب علم جو ہے وہ کسی نہ کسی ادارے میں جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں ہمارے ساتھ ہر ہمارے پاس ہوتی ہیں پھر بھی ہم اس میں جاتے ہیں اسلام پانے کے لیے انہوں نے اپنی مثال دی کہ جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت ہمیں چھٹیوں میں کتابیں خریدنی ہوتی تھیں تاکہ جب اسکول کھلے تو تمام کتب موجود ہوں تو کتاب کے ہونے سے ہم کچھ نہیں کرتے تھے جب تک سکول نہ شروع ہو یہ تھے وقار شاہد صاحب کا تبصرہ ایک سوال ہے اس کے اوپر میں یس کروں گا جی بات بالکل نے درست ہے جی حضرت میاں محمد بخش شاہ فرماتے ہیں کہ بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ دی بنا دودھ نہ رجدی کھیر میاں کہ مرشد کے بغیر راستہ نہیں مل سکتا اور دودھ کے بغیر کھیر نہیں بن سکتی صحیح اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ کتاب جو ہے وہ آپ کو ہدایت دے دے گی تو پھر آپ عدالتوں میں جج کی بجائے کتاب بھی رکھ دیں کتاب رکھ سڑکوں پہ ٹریفک کے پولیس کی بجائے آپ ٹریفک کی کتاب رکھ دیں اور آپ سمجھیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ جہاز کو پائلٹ کی بجائے یا شپ کو کیپٹن کی بجائے وہاں پہ کتاب رکھ دیں کہ جی اس کتاب کے اندر سارا مینل ہے تو وہ کتاب وہ جہاز بھی غرق ہوگا چاہے بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز آہ. ہو اس لیے آپ ریلوے کے انجن کے لیے ڈرائیور چاہتے ہیں ایروپلین کے لیے پائلٹ چاہتے ہیں شپ کے لیے کیپٹن چاہتے ہیں عدالت کے لیے جج چاہتے ہیں ٹریفک کے لیے کانسٹیبل چاہتے ہیں لیکن ہدایت نبی نہیں چاہتے ہیں. یہ بڑی جی بکری بات ہے کہتے ہیں نبی نبی کتاب ہمیں پھر ہر جگہ کیوں نہیں کتاب استعمال کرتے وہ کسی نے کہا تھا کہ جو بندہ کہتا نا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے جی وہ بھی سڑک پار کرنے سے پہلے ادھر ادھر ضرور دیکھتا ہے <laughs> پھر <laughs> <laughs> اگر اللہ نے بچانا تمہیں دیکھتے ہو اللہ کے سارے بھی چلو پھر جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی آم. اللہ نے ہوگا تو چاہے تمہیں کیوں دیکھتے ہو ادھر شاہ جی کہتے جی جو اللہ چاہتا ہے وہی وہی ہوتا ہے <laughs> پھر بھی سڑک کراس کرانا کہ محمد سلیم صاحب نیو یارک سے سوال پوچھتے ہیں کیا اور بائبل یعنی انجیل دونوں آسمانی کتابیں ہیں دونوں آسمانی تو ہیں دونوں کتابیں نہیں ہیں مطلب کتاب کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے نا یعنی کتاب ہم سمجھتے ہیں شریعت کو جی تو تورا جو ہے نا وہ شریعت ہے انجیل شریعت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے اشراط فرمایا ہے کہ تورات کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہے اور قرآن سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تورا ہے خدا تو نہ انجیل کو کتاب کہتا ہے شریعت اس حساب سے نہ زبور کو کہتا ہے لیکن کتاب جو ہے وہ ہماری جو مفہوم ہے اس میں یہ کتاب ہے جی آپ نے ایک کتاب اٹھائی ہے قرآن کریم اٹھائی کریم ہے یہ کتاب ہے اور میرے نزدیک یا ہم سب کے نزدیک کتاب اس لیے کہ جلد میں بندی ہے ہاں جی اس کی یہ جلد ہے وہ دوسری طرف بھی جلد بیچ میں سفے ہیں اس کو بائنڈ کیا ہم میرے نزدیک ہم سب کے نزدیک یہ کتاب ہے جی کریم اس کو کتاب نہیں کہتا کیونکہ کتبہ جو ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کوئی اسی چیز کا فرض کرنا ٹھیک ہے فرض کرنے سے سپوز نہیں مطلب اس کو آ... لاگو کرنا لاگو کرنا یا اس کو لازمی قرار کرا لازمی قرار دینا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا یا عی الزین کتبہ علیہ مستعم تم پر روزے فرض کیے فرز گے. گے. لکھے گئے یعنی کہ وہ بندہ کھڑا کر کے پیٹ پیٹے اس کے روزہ روزہ رکھنا شروع کر دیے کتاب وہ بات جو فرض کی گئی ہو یعنی احکامات جو ہیں جی اس کو اللہ تعالیٰ کہتے کتاب ہم اس بک کو کہتے ہیں کتاب اس لیے جو انجیل ہے وہ ان معنوں میں تو کتاب ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ باتیں فرض کی ہیں لیکن وہ شریعت نہیں ہے شریعت صرف تورہ ہے اور تورہ کے بعد قرآن ہے جزاک مل آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلیمان احمد صاحب تشریف فرما ہے سامعین آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ اب تھوڑی دیر کا ہے آپ کی خدمت میں ہم تھوڑی دیر میں وہ خطبہ جمعہ پیش کریں گے جمع جو, جو امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالی بن اثر الزیز نے جمعہ اٹھائی ستائیس جولائی کو ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ ہمارا آپ کا جو اس خطبے کے شروع ہونے کے ساتھ جو ہمارا آپ کے ساتھ جو براہ راست پروگرام کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ خطبہ کا اختتام جو ہے پروگرام کے آخر تک لے جائے گا اگر آپ پسند کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا کوئی سوال شامل ہو تو جلد از جلد ہمیں فون کیجیے فور ون سکس فور سے باہر کے سامین کے لیے اور اسی طرح کیو اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس ہمارا ویب کا پتہ اور voiceofislam.ca آف ہمارا سوری کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف ای میل کا پتہ اور voiceofislam.ca آف ویب کا پتہ جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ظہیر صاحب سی آرٹیل سے لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم بہت اعلیٰ پروگرام دس میں سے دس نمبر کوئی اس بات بھی آپ نے قانون قدرت کے خلاف نہیں کی چھوٹا سا مسئلہ یہ حل کر دیں کہ پھر اللہ تعالی ہم کو یہ سوال کیوں سکھاتا ہے سورہ فرقان میں کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ہم کو کیوں نہیں دکھتے کفار کو وہ فرشتے کیوں نہیں دکھتے اور اگر دکھ بھی جاتے ہیں مثلا ابو جہل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وحشی جانور دکھے جو حضرت عمر کو نہیں دکھے حضرت عثمان کو نہیں دکھے حضرت ابو کو نہیں دکھے وہ پھر بھی ماننے لے کے آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کفار کو کیوں نہیں دکھتے چلیے بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ کا اللہ تعالیٰ نے فر... فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر ان کو فرشتہ نظر آ جائے نا پھر وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا بلکہ آخری لمحہ ہوگا جب ان کو فرشتہ وہ نظر آ جائے گا نا پھر اس کے بعد کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ غیب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں ہی شاید فرمایا کہ اللہ زینہ من وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اب اللہ غائب ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے فرشتے غیب کتابیں غیب یعنی یہ کتاب جو میں نے ابھی آپ کو بتاتی ہے قرآن خدمہ جی. اب یہ بھی ویسے ہی جلد میں بندی ہے صفوں کے اوپر پرنٹ ہے جیسے کہ دوسری کتاب جو ہیں ابھی ساتھ ایک اور کتاب پڑی ہے پاکٹ بک پڑی ہے ہاں جی. یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے صحیح آپ کو صحیح. کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی کتاب نہیں. نہیں اس کا اللہ کی کتاب ہونا غیب ہے جی ٹھیک ہے نا ایک آدمی ہمارے سامنے رہتا کہتا ہے میں کا رسول مجھے کیا اللہ کا رسول ہے کہ نہیں اس کا اللہ کا رسول ہونا غائب ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر فرشتہ نظر ہوا اس کے اوپر کتاب نظر ہوئی نہ کتاب نظر ہوتی اور پھر جو آخرت یہ وہ تو ہی غیب اب ایک بندہ کہ نہیں میں فرشتہ دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا جب فرشتہ دیکھ رہی ہے تو پھر کیا ہوا وہ تو غیب تو نہ ہوا پھر وہ تو ہو گیا ظاہر اور ظاہر پہ تو نہیں سکتے آپ سورج نکلا ہو سامنے تو آپ کہیں دیجیے کہ میں ایمان لایا کہ سورج نکلا سورج بھائی ایمان لاؤ نہ لاؤ تمہیں فرق نہیں پڑتا یہ ایمان ہے غیب کے اوپر اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ زینہ منب الغیب اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ شاع فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کہ اس کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے او جا ملک اب دیکھیں بالکل یہی بات ہے جو غیر احمدی سوقی ماہ مہدی کے مطالعہ کہتے ہیں کہتے جی مام مہدی نے تو خزانہ تقسیم کرنے حضرت عصیٰ علیہ السلام تو دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے آئیں گے بین یہ بات اللہ تعالیٰ نے کفار کی بیان کی وکال انزل ان سے او جا ہ ملک اس کے اوپر خزانہ کیوں نازل ہوا اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں غیر عملی کہتے ہیں امام میدین نے خزانہ تقسیم کرنے خزانہ کیوں نہیں ہے مرزا صاحب کے پاس اور یہ تو دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے آنا تھا وہ فرشتے کہاں گئے وہ تو میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کھائیں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کفار کی کیا کیا باتیں بیان کی ہیں اور آپ اپنے مولویوں سے پوچھ کے دیکھیں وہ آپ کو وہی یہ بتاتے ہیں جو کفار کے عقیدے ہیں اور پھر وہی مطالبے کرتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلات و سے جو کفار امپیا سے کرتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے ایسی کیوں نہیں ہے ویسی کیوں نہیں ہے وہ وہ میں نے وہ ایک لطیفہ سنایا تھا وہ میں دوبارہ سناتا ہوں سلمان صاحب میں لطیفہ سنانے کو دل کر رہا ہے وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ مال حاضر رسول یعق التعمہ یوم شیف الاسفاق یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے تو رسول کو نہ تو کھانا کھانا چاہیے نہ بازاروں میں چلنا پھرنا چاہیے یہ رسول کی صفات ان کے ذہن میں ہیں تو وہ ایک بندہ پیر صاحب کے گھر کے باہر سے گزرا تو وہاں کافی راج تھا تو اس نے پوچھا نہیں کہا کیا ہوا کسی نے کہا جی پیر صاحب کے گھر منڈا ہوا ہے کہا اچھا پیر صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں <laughs> <laughs> تو اس کے نزدیک پیر صاحب کو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے تو اگر آپ اپنے پاس سے ایسے آ, اصول بنا لیں گے اپنے پاس سے ایسے معیار بنا لیں گے کہ جس کے مطابق آپ کسی مدعی نبوت کی نبوت کو پرکھیں اس کے دعوے کو پرکھیں تو پھر آپ کا اپنا قصور ہے ہم تو آپ کو اس اصول سے مدئی نبوت کی صداقت پر رکھنے کو کہتے ہیں یا عدم صداقت کو جو قرآن نے بیان کی ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کسی نبی کی یا کسی مدع نبوت کی صداقت کو پرکھنے پر کا کہ وہ سچا کے جھوٹا ہے وہ ہے قرآن کریم قرآن کریم کی, کی طرف واپس آ جائیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ بہت سی باتوں سے نجات پا جائیں گے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ خدا کو کر تو یہ سارے معالیوں کو سجدہ کرنے سے بچ جائیں گے سارے پیروں کو سجدہ کرنے سے بچ جائیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ لیں اس خدا کے سامنے یہ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں اس کو کہیں کہ اللہ تو سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی ورنہ مجھے تو سمجھ نہیں آ سکتی اور یہ حضرت مسیحم عدلاۃ اسلام کا فکرہ ہے سیالکوٹ کے زمانے میں ایک دوست نے کہا کہ میں نے سنا کہ وہ کتاب قرآن کھول کے بیٹھے تھے گھر میں اور کہہ رہی تھی یا اللہ یہ تیری کتاب ہے تو ہی سمجھائے گا تو سمجھ گی ورنہ تو مجھے سمجھ نہیں آ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھاتا ہے نا بندے سے تو نہیں اس کو سمجھ بالکل جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلیمان احمد صاحب تشیف فرما ہے سامعین آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ اب چند منٹ کا ہے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصید اللہ تعالیٰ نثر الزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ پیش کریں گے جو انہوں نے جمعہ ستائیس جولائی کو ارشاد فرمایا اور اس خطبے جمعے کے ساتھ جو ہمارا یہ پروگرام کا حصہ ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتے ہیں آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں وہ مکمل ہوگا اور پھر آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ ہم تقریباً سوا گیارہ بجے شروع کریں گے اس کا دورانیہ جو ہے اس حساب سے آپ کے پاس ابھی چند منٹ ہیں کہ اگر آپ آج کے پروگرام میں کوئی سوال اپنا شامل کرنا چاہیں تو ہمیں فون کیجیے فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو یعنی اسلام یعنی اسلام اسی طرح پروگرام کی ویب uh, سائٹ جو ہے ہمارا پتہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ضامعن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے اسلام یا احمدیت سے متعلق یا آپ کے کسی غیر مسلم ساتھی یا ایسے ہمارے سامع جن کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس سوال کو اس پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں گے کہ اس سوال کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ کال کر لیں لیکن چند منٹ کے توقف کے ساتھ ایک منٹ کا دورانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ اس سوال کے ساتھ کسی حدیث کا کسی آیت کا کسی اور کتاب کا حوالہ شامل کرنا ہے تو ہمیں وہ پہلے آپ بھجوا دیجئے ای میل کے ذریعے یا جو ہمارے ساتھی کنٹرول پہ ہیں ان کو لکھوا دیں یاز صاحب ہم اس حوالے کو سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے گفتگو کا سلسلہ جاری انصر رضا صاحب کے ساتھ جی, جی ایک جاتے جاتے اور آت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. ابھی جب ہم وہ بات کر رہے تھے کہ امریا کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتا جی. تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں فعل مزارے ہوتا ہے اور فعل مضارے جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں پہ بیک وقت لاگو ہوتا ہے یعنی وہ جو الفاظ میں جو وہ جیسے یاقلو کا مطلب ہے کہ وہ کھاتا ہے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کھائے گا کھائے گا ٹھیک ایٹ دا سیم ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو یہ کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یا فرشتوں کے نزول کے بارے میں تو وہ فعل مظاہرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے استعمال اس لیے کیے ہیں کہ فرشتوں کا نزول اور رسولوں کا مبوس ہونا وہ زمانہ قدیم کی یا ماضی کی بات نہیں ہے بلکہ وہ مستقبل میں بھی جاری ہے مثلاً یہ سورہ الرحاج کی یاد نمبر 76 ہے بائیس نمبر کی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ و من الملائکت رسول و من ان اللہ سمی البصیر اللہ یستفی اب یستفی جو ہے وہ یہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ فعل مزاری کی نشانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے چنتا ہے اور چنے گا بیک وقت تو یہ اور بھی اس میں مثالیں ہیں فعل مظاہرے کی جو ہم پیش کریں جی ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھی ناگرا فال سے ہیں راشد صاحب ان کی کال لیتے ہیں جی راشد صاحب السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام اللہ جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی السلام علیکم میں عطا راشد بول رہا ہوں جی جی میں نے سوال تو کوئی نہیں کرنا میں چھوٹے سی بس یہ مجھے اچھا لگا میں نے جواب سنا یہ کتاب کے بارے میں جو اس کے محموم محترم صاحب نے بتایا جی تو میں درخواست ہے کہ اگر کسی پروگرام میں ٹائم ہو تو اس موضوع پہ کچھ اور مزید ارشاد کریں تفصیل سے کیونکہ بڑا نیا ہمیں یہ بات مجھے تو نہیں معلوم تھی تو بڑا اچھا اس کا مفہوم یہی میں بتانا چاہتا ہوں مفہوم بتایا نا اچھا اچھا ہمارے میں جی جی جی تو عربی زبان میں جو مفہوم بتایا وہ بڑا بہت اچھا انہوں میں دو جوابات دیے ہیں بڑا فائدہ ہوا تو اگر کسی کبھی بھی ٹائم ہو تو اس بارے میں اس اگر تفصیل سے کریں تو جی ٹھیک ہے بہت بات یہ ہے کہ جزاک اللہ لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کب سنیں گے جیسے آج ہم نے سارا پروگرام ظاہر شاہ صاحب کے مطالعہ کر دیا नहीं? ان کا فون نہیں ہے پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں اب اسی طرح یہ جو دوست ہیں ہمارے راشد صاحب جی پروگرام تو ہم کر دیں گے اور یہ مطلب جو بات آپ نے بیان کی ہے اس کو بھی بیان کر دیں گے اب آپ سن لیں تو اچھی بات ہے جزاک اللہ گفتگو کا سلسلہ جاری چند منٹ ہمارے پاس ہیں ایک آدھ سوال ہم اور لے سکتے ہیں اگر کوئی سامنے چاہیں اور اگر کوئی نہیں آتے ہے تو پھر ہم اختتامی کلمات کی طرف چلتے ہیں جی میں جی یہ بتا رہا تھا فیل گزارے جی کی بات جی تو اس میں ایک دو مثالیں میں اور بیان کر دیتا ہوں ابھی ٹائم ہے تو جی تو ایک تو میں نے بتایا کہ یصطفی کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چنتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جی تو مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو چنا گیا تو اس میں ہے کہ اللہ چنتا ہے اور چنے گا اس کا مطلب یہ کہ یہ سلسلہ جو چننے کا ہے رسولوں کا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے یہ پھر آگے بھی جاری رہے گا پھر سورہ مومن جو چالیس نمبر کی صورت ہے اس کی سولہ نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفیع الدرجات ذو اللہ تعالیٰ بلند درجات والا صاحب عرش ہے یل کے من امن امرِی علامیہ شامنِ باد ہیر یومت طلاق کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے اور اتارے گا یل کی لقا سے نکلا ہے اس کا یہ فعل مظاہرے ہے اس کی نشانی ہے کہ یہ یہ سے شروع ہو رہا ہے یلکر روح من عمر ہی علامیہ شاہ من نے ہی کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہے اپنے عمر سے روح کو نازل کرتا ہے لہذر یوم طلاق تاکہ وہ تم کو ملاقات کے دن سے ڈرائے پھر سورہ اللہ نام کی آٹھ نمبر میں نے دو تین نفر بیان کی ہے آج ایک سو پچیس نمبر آئے ہے اللہ عالم و حیث یہ جلو ہو کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھتا ہے کہاں رکھے گا یہ جلو یہ بھی فعل مزارے ہے کیونکہ یہ جعلیٰ کے ساتھ یہ ہے یعنی یہ جلو جو فعل مضحے ہے تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فعل مزارے میں بیان کر کے بیان کیا اور واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ یہ والی جو روح کا القاع کرنا ہے کسی کو رسالت دینا ہے اور جو فرشتوں کا اور انسانوں میں سے رسول کا چننا ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا وہ ختم نہیں ہو گیا ذاکم اللہ سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اور اس میں انصر رضا صاحب اور یاز محمود صاحب کے ساتھ سلیمان احمد صاحب آج تین ہمارے ساتھی ہیں ادھر چند منٹ رہ گئے انصر صاحب اختتامی کلمات آپ کے جی اختتامی کلمات ایک تو ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے آج فون کیے جی. اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی جیسے ابھی ہمارے ایک دوست راشد صاحب نے اور ضہید صاحب نے اور اس کے علاوہ بھی ایک دو لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ان کو اس پروگرام کا مزہ آیا جی. اور ان کا علم بڑھا یہی ہمارا مقصد ہے اور جو بنیادی مقصد ہے ہمارا حضرت مسیم اور اسلام فرماتے ہیں کہ قدیم سے جو معیار صداقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ جس کا جی چاہ چاہے مجھ کے لے لے تو جو صداقت کے معیار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں بیان کیے ہیں کسی رسول کی صداقت کا یا عدم صداقت کا وہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جس کا جی چاہے لے لے آگے. تو اسی بنیاد پر ہم لوگوں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی طرف واپس آئیں آ جائیں گے جس کو آپ اللہ کی کتاب مانتے ہیں ہم کوئی نئی کتاب آپ کی طرف پیش نہیں کر رہے ہم کو نیا دین آپ کی طرف پیش نہیں کر رہے ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس خزانے کی طرف واپس آ جائیں اس سے آپ استفادہ کریں آپ اس سے ہدایت حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ ذالکل کتاب و لا رئی بفی حد المطقین تو متقی بنے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی ورنہ یہ کہنا ہے کہ جی متقی تو بننا نہیں ہم نے تقوہ اختیار نہیں کرنا اور یہ کتاب ہمیں ہدایت دے, دے تو وہ تو پھر خود اس کتاب کی نفی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدل المطقین کے لیے ہدایت اور یہ کتاب ایسی جس میں شک کوئی نہیں ہے آپ اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے آپ اپنی سیاست اپنی معیشت اپنی معاشرت اپنا گھریلو سسٹم اپنی وراثت اپنا نکات طلاق سب کچھ اس کے خلاف کرتے ہیں جو مروجہ قوانین دنیا کے یہاں اس کو فالو کرتے ہیں خدا کا تقوی اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے متقی کی کیا نشانی بتائی ہے کس کس طریقے سے کہا کہ یہ ہے تقوی تو حضرت مسیح محدودہ صلاحۃ السلام نے کیا خوبصورت شعر فرمایا ہے کہ ہر ایک نے کی جڑ یہ اتقا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے علامن فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے اصل بات تقوی ہے تقوی سے انسان اس کتاب سے ہدایت پا سکتا تقویٰ کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا اس لیے خدا نے کتنی جامع بات بیان کی وہ متقی اور خدا نے کا گمراہ وہی وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں ید الو بحی کثیر و یہدی بحی کثیر و ماٮٔ یدل تو فاسق اس سے گمراہ ہوتے مطلع ہدایت پاتے ہیں اس لیے تقوی اختیار کریں اس کتاب کی طرف واپس آئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکے ہیں سینکڑوں دفعہ یہ بات بیان کر چکے کہ آپ احمدی ہو نہ ہوں لیکن قرآن کی طرف واپس آ جائیں ویسے بات یہ کہ قرآن کی طرف آئیں گے نا تو باتھ ٹریپ نہیں کر رہے لیکن ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں دس از دا فیکٹ اللہ کی کتاب کی طرف واپس آ جائیں جزاکم اللہ اور اس کے ساتھ ہمارے آج کا وقت مکمل ہوا انصر صاحب آپ کا شکریہ پروگرام لانے کا اور اسی طرح سلیمان آپ کا شکریہ کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ ایاز محمود صاحب تھے ان کا شکریہ اور سامن سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اپنے سوالوں سے پروگرام کو رونق بخشی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. Ahamdiyya Zindaba Ahamdiyya Zindaba Ahamdiyya Zindaba Ahamdiyya Zindaba Ahamdiyya Zindaba Ahamdiyya Zindaba Ahamdiyya Zindaba You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamdiyya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 واہد لری کل <سؤال> واشد محمد رسول بللہ مینش نرجین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 نب ن تمستر تو نل صحابہ ذکر میں آج میں دو صحابہ کا ذکر کروں گا پہلے حضرت منظر بن محمد انصاری حضرت منظر بن محمد کا تعلق قبیلہ بنو جاجبا سے تھا مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منظر بن محمد اسطفیل بن حارث کے درمیان مواقع قائم فرمائی تھی جب حضرت زبیر اس ہو عوام عوام حضرت بن ابھی بلتا بلطا اور حضرتوس سیرا بن نبی رحم مکہ شہید کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت منظر بن محمد کے گھر قیام کیا حضرت منظر نے رضوائے بذر اور احد میں شرکت کی اور بیر معونٰ کے واقعہ میں شہید ہوئے بیر معونٰ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے ایک دو جگہ صحابہ کے واقعات میں دوبارہ مختصر ذکر اس حوالے سے کر دیتا ہوں <تصفح> حضرت منظر کی شہادت کی تفصیل سیرت خاتم النبین میں حضرت بشیر نے جو لکھی ہے اس میں جو لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر چار ہجری میں منظر بن عمر انصاری کی عمارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی یہ لوگ عموماََ انصار میں سے تھے ان کی تعداد ستر تھی سارے کے سارے کاری تھے یعنی قرآن خان تھے جو دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے ان کی قیمت لڑکیاں بھیجتے اور پھر اپنا پیٹ پالتے رات کا بہت سا حصہ عبادت میں گزارتے تھے جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بیر معون کے نام سے مشہور تھا تو اس میں ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جونس بن مالک کے ماموں تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس اور ابو برا عامر کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس آگے گئے باقی صحابہ پیچھے رہے جب حرام بن ملحان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے طور پر عامر بن توفیل اور ان کے ساتھی کے پاس پہنچے تو انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر بڑی آو و بھگت کی اور جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے یہ اسلام کو پیغام پہنچانے والے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے اس الچی کو پیچھے کی طرف سے دودے کا وار کر کے وہیں ڈھیر کر دیا اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر الفاظ سے جب زخمی ہو کہ اللہ اکبر پھوز تو تو رب, رب اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم کہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا عامر بن تفیل نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایچ جی کے قتل پر ہی اتفاع نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بن عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ کریں مگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ہم ابو برا کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے اس پر عمل نے عامر نے قبیلہ بن سلیم میں سے بنو ریل اور زکوان اور اسیہ وغیرہ کو یعنی وہی لوگ جو بخاری کی حدیث اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بن کر آئے تھے کہ ہمیں بھیجیں کچھ لوگ جو ہمیں تبلیغ کریں اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اسکلیل و بے بس جماعت پر حملہ پر ہو گئے مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی تعرض نہیں ہے ہم کو لڑائی کرنے نہیں آئے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم تم سے لڑنے کے کوئی ارادہ نہیں رکھتے مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا ان صحابیوں میں سے جو اس موجود تھے صرف ایک شخص بچا جو پاؤں سے لنگڑا تھا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا ہوا تھا ان صحابی کا نام کاب بن زید تھا ان کے ذکر ہو چکا ہے بعض اور روایات سے پتہ لگتا ہے کہ کفار نے اس پر حملہ کیا تھا جس سے وہ ہوئے تھے اور کفار انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے مگر اصل میں جان باقی باقی تھی اور بعد میں بچ گئے صحابہ کی جماعت میں سے دو شخص یعنی امر بن عمیہ ضمینی اور منظر بن محمد اس وقت اونٹوں وغیرہ کی چرانے کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے انہوں نے دور سے اپنے ڈیرے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا انہوں نے کہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں وہ سمجھ گئے اس صحرائی اشارے کو خوب سمجھتے تھے جب ریت میں پرندے اس طرح جونٹ کے جونٹ پھر رہے ہوں تو مطلب ہوتا ہے کہ نیچے ان کے لیے کھانے کا کوئی انسان ہے وہ فوراً سمجھ گئے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور واپس آئے دیکھا تو ظالم کفار کے کچھ تو خون کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا دور سے ہی یہ نظارہ دیکھ کر انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے اور مدینہ پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں تو اس جگہ سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا جہاں ہمارا امیر منظر بن عمر شہید ہوا ہے وہیں ہم لڑیں گے چنانچہ وہ بھی آگے بڑھے اور لڑ کر شہید ہوئے یعنی منظر بن محمد جو گئے ہوئے تھے نے جب وہ آئے تو انہوں نے بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شہید وہیں ہوئے اس طرح ان کی شہادت چار ہجری میں ہوئی دوسرے صاحبی ہیں حضاطف بن ابھی بلتا ان کا تعلق قبیلہ لخم سے تھا حضرت حضرات بن ابھی بلتا بن وسط کے حلیف تھے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد تھی حضرت بن ابی بلتا اہل یمن میں سے تھے آصم بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت بن ابی بلتا اور آپ کے غلام سعد نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دونوں حضرت منظر بن محمد بن اقوا کے پاس رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تھات بن ابی بلطا اور حضرت رخیلہ بن خالد کے درمیان مواقع کا رشتہ قائم فرمایا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیم بن سائدہ اور حضرت حاطب بن ابی بلتا۔ کے درمیان مواقع کا تعلق قائم کیا حضرت ہاتر بن ابھی بلطا بدر غزوہ عہد غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک خط دے کر تو خط دے کر مکوکس شاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا حضحاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر اندازوں میں سے تھے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حاطف بن بن بلتا زمانہ جاہلیت میں قریش کے بہترین گھوڑ سواروں اور شعراء میں سے تھے بعض کہتے ہیں کہ حضرات بن ابی بلتا عبید اللہ بن حمید کے غلام تھے اور آپ نے اپنے مالک سے مکاطبت کر کے آزادی حاصل کر لی تھی اور مکاطبت کی رقم انہوں نے فتح مکہ کے دن ادا کی تھی حضرت میں سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جو شادی کا پیغام بھیجا تھا گہاؤن کی وفات کے بعد وہ حاطف بن ابھی بلتا کو بھیجا تھا <coughs> ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک نے حاطب بن نبی بلطا سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن میری طرف متوجہ ہوئے آپ تکلیف میں تھے حضرت جب قریب گئے جنگ کے بعد کہ ذرا بہتر و حلالات حضرت علی ہاں حضرت صلی اللہ وسلم جو تکلیف میں تھے حضرت علی کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے اپنا چہرہ دھو رہے تھے حاتب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبا بن نبی وکاس نے میرے چہرے پر پتھر مارا ہے حضرت ہاطب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ آواز پہاڑی پر, پر سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے اس آواز کو سن کر میں اس حالت میں یہاں آیا ہوں گویا کہ میری روح نکل رہی ہے میری جان نکل رہی ہے لگتا ہے جسم میں جان نہیں حضرت ہاطب نے پوچھا پھر حضرت وسلم سے عرض کیا کہ اتبا کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ایک طرف کہ فلاں طرف ہے حضرت ہاطب اس کی طرف گئے وہاں چھپا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ نے اسے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے حضرت ہاطب نے تلوار کے وار سے اس کا سر اتار دیا پھر آپ اس کا سر اور سامان اور اس کا گھوڑا پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاطب کو دے دیا وہ سارا کچھ سامان اور حضرت ہاطب کے لیے دعا کی آپ نے فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو اللہ تجھ سے راضی ہو بہت بہت فرمایا حضراتب بن نبی بلتا کی وفات تیس ہجری میں مدینہ میں پینسٹھ سال کی عمر میں ہوئی حضرت عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بکاک اس کو بھیجا تھا اس کی تفصیل میں آتا ہے اس مرزا بشیر احمد نے لکھا ہوا ہے کہ تیسرا خط تھا جو بادشاہوں کو بھیجا گیا حقریف السانی نے بیان فرمایا کہ چوتھا خط تھا بہرحال اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے جو سربراہوں اور بادشاہوں کو خط لکھے گئے تھے ان میں سے ایک خط حکاکس والی مصر کے نام بھی تھا جو کیسر کے ماتحت مصر اور اسکندریہ کا والی یعنی موروثی حاکم تھا اور کیسر کی طرح وسیع مذہب کا پیراؤ تھا اس کا ذاتی نام جو بن مینا تھا اور وہ اس کی رعایا وہ اور اس کی رعایا کبتی قوم سے تعلق رکھتے تھے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حاطف بن ابھی بلتا کے ہاتھ بھجوایا اور اس خط کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ان عبد اللہ و رسول عل سے عظیم القبت سلامُ علامن طوالا آل اما بعد ادو کا بدعایت الاسلام اسلم توسلم یوتِ کلّہ و اجرک المرطین فعن تو فعلیہ کا اسم القبت یا کتاب تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نابدہ اللہ, اللہ و لا نشرقہ بہی شیعہ و لا یتخذہ بازن آبازن ارباب من دون اللہ فانتو فا اللہ فقولو شہدو لئے انہا یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو میں مہنگ رحم, رحم کرنے والا اور عمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے یہ خط محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے کپتیوں کے رئیس مکوکس کے نام ہے سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اس کے بعد اے والی مصر میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں مسلمان ہو کر خدا کی سلامتی کو قبول کرو کہ اب صرف یہی نجات کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو علاوہ خدا اپنے آپ کے اپ کے اپنے گناہ کے قوتیوں گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا اور اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف تو آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور خدا کو چھوڑ کر اپنے میں صحیح کسی کو اپنا آک اور حاجت روا نہ کردانے پھر اگر ان لوگوں نے روحردانی کی تو ان سے کہہ دو کہ گوار ہو کہ ہم تو بہرحال خدائے واحد کے فرمبردار بندے ہیں یہ خط تھا جو آپ نے بادشاہ کو بھیجا اس والی کو بھیجا جب حاطف بے نبی بلتا اسکندریہ پہنچے تو موکاکس کے حاجب یعنی دربان سے مل کر اس خدمت میں حاضر ہوئے والی کی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا موکاکس نے خط پڑھا اور پھر بن نبی بلتا سے مخاطب ہو کر نیم مذاقیہ رنگ میں کہا کہ اگر تمہارا یہ صاحب یعنی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا نبی ہے تو اس خط کے بھیجوانے کے بجائے اس نے میرے خلاف خدا سے یہ دعا ہی کیوں نہ کی کہ خدا اسے مجھ مسلط کر دے یعنی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس والی پر مسلط کر دے ہاطب نے جواب دیا کہ اگر یہ اعتراض درست تم کر رہے ہو تو وہ حضرت بھی پڑتا ہے یہ اعتراض کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف اس قسم کی دعا کیوں نہیں کی تھی پھر ہاطم نے موکوکس کو از راہ نصیحت کہا کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کے اسی ملک مصر میں ایک ایسا شخص یعنی فرعون گزر چکا ہے جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہی ساری دنیا کا رب اور حاکم علا ہے جس پر خدا نے اسے ایسا پکڑا کہ وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بن گیا بس میں آپ سے مخلصانہ طور پر عرض کروں گا کہ آپ دوسروں کے حالات سے عبرت پکڑیں اور ایسے نہ بنیں کہ دوسرے لوگ آپ کے حالات سے عبرت پکڑیں مکاکس نے کہا بات یہ ہے کہ والی نے جب دیکھا کہ اتنی جرموں سے بول رہے ہیں کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ایک دین حاصل ہے اس لیے جب تک ہمیں اس سے کوئی بہتر دین نہ ملے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے یعنی عیسائیت کو نہیں چھوڑ سکتے حاطف رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ اسلام وہ دین ہے جو سب دوسرے دینوں سے غنی کر دیتا ہے آخری دین اور سب دین اس میں سمٹ گئے ہیں لیکن وہ یقیناً آپ کو اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ حضرت مسیح ناصری پر بھی ایمان لائیں بلکہ وہ سب سچے نبیوں پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی بشارت دی ہے اس پر مکوکس کچھ سوچ میں پڑھ کر خاموش ہو گیا مگر اس کے بعد ایک دوسری مجلس میں جبکہ بعض بڑے بڑے پادری بھی موجود تھے موکوکس نے حاطب سے پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی اپنے وطن سے نکالے گئے تھے انہوں نے اس موقع پر اپنے نکالنے والوں کے خلاف بدعا کیوں کی کہ جب تمہارے نبی اپنے وطن سے نکالے گئے مکے سے تو انہوں نے اس موقع پر بد دعا کیوں نہ کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نکالا تھا تاکہ وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے اور نبی امن میں رہتے حاطف نے ایک بات سنی اس کو جواب دیا والی کو کہ ہمارے نبی تو صرف وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے مگر آپ کے مسیح کو تو یہودیوں نے پکڑ کر سولی کے ذریعے ختم ہی کر دینا چاہا مگر پھر بھی وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بد دعا کر کے انہیں ہلاک نہ کر سکے موکوکس نے متاثر ہو کوئی جواب جب جو سنا تو متاثر گا کہنے لگا کہ تم بے شک ایک مند انسان ہو اور ایک دانا انسان کی طرف سے سفیر بن کر آئے اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تمہارے نبی کے معاملے میں غور کیا ہے کہ میں کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی کسی بری بات کی تعلیم نہیں دی اور نہ کسی اچھی بات سے روکا ہے پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک ہاتھی دانت کی ٹبیا میں رکھ کر اس پر اپنی مور لگائی اور اسے حفاظت کے لیے اپنے گھر کے ایک موت پر لڑکی کے سفرت کر دیا باہر اس خط سے اس نے عزت کا سلوک کیا اس کے بعد مکوکس نے اپنے ایک عربی دان کاتب کو بلایا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھوایا اور خط لکھوا کر حاطف کے حوالے کیا اس خط کی عبارت یہ تھی ترجمہ یہ کہ خدا کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے یہ خط محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کپتیوں کے رئیس و کی طرف سے ہے آپ پر سلامتی ہو میں نے آپ کا خط اور آپ کے مفہوم کو سمجھا اور آپ کی دعوت پر غور کیا میں یہ ضرور جانتا تھا کہ ایک نبی مبوس ہونے والا ہے مگر میں خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں پیدا ہوگا نہ کہ عرب میں اور میں آپ کے سفیر کے ساتھ عزت سے پیش آیا ہوں اور میں اس کے ساتھ دو لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں کپتی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے ان لڑکیوں کو خاندانی اعلی خاندان کی لڑکیاں ہیں اور میں کچھ پارچاد بھی رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی بھجوا رہا ہوں وسلام اس کے بعد اس اس خط سے ظاہر ہے کہ موکوکس مصر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں ایک حد تک دلچسپی بھی لی مگر بہرحال اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی مذہب پر ہی اس کی وفات ہوئی اس کی گفتگو کے انداز سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ بے شک مذہبی امور میں دلچسپی تو لیتا تھا مگر جو سنجیدگی اس معاملے میں ضروری ہے وہ اسے حاصل نہیں تھی اس لیے اس نے بظاہر معدبانہ رنگ رکھتے ہوئے بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹال دیا جو دو لڑکیاں مکوکس نے بھیجوائی تھیں ان میں سے ایک کا نام ماریا اور دوسری کا نام سیرین تھا اور یہ دونوں آپس میں بہنے تھیں اور جیسا کہ مکاکس نے اپنے خط میں لکھا تھا وہ کبتی قوم میں سے تھیں اور یہ وہی قوم, قوم ہے جسے خود مکاکس کا تعلق تھا اور یہ لڑکیاں عام لوگوں میں سے نہیں تھیں بلکہ مکاکس کی اپنی تحریر کے مطابق انہیں قبتی قوم میں بڑا درجہ حاصل تھا حضم صاحب نے لکھا ہے کہ دراصل معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں میں یہ پرانا دستور تھا کہ اپنے ایسے موز مہمانوں کو جن کے ساتھ متعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے رشتے کے لیے اپنے خاندان یا اپنی قوم کی شریف لڑکیاں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان سے شادی ہو جائے چنانچہ جب اب لکھتے ہیں کہ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تشریف لے گئے تو مصر کے رئیس نے انہیں بھی ایک شریف لڑکی یعنی حضرت ہاجرہ رشتہ کے پیش کی تھیں جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ذریعے بہت سے عرب قبیلوں کی ماں بنی بہرحال مکوکس مکوکس کی بھیجوائی ہوئی لڑکی لڑکیوں کے مدینہ پہنچنے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کپتیہ حضرت ماریا کپتیا تھیں کو خود اپنے عقد میں لے لیا اور ان کی بہن سرین کو عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت کے عقد نے دے دیا یہ ماریہ وہی مبارک خاتون ہیں جن کے بطن سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو زمانہ نوود کی گویا واحد اولاد تھی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں لڑکیاں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ہاطف بن ابھی ولطا کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئی تھی جو خچر اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں آئی تھی وہ سفید رنگ کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکثر سواری فرمایا کرتے تھے اور غذبۂ حنین میں بھی یہی خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تھی جو خط مکوکس کو لکھا گیا تھا اس کے بارے میں حضرت مسلم ماؤ رضی عنہ نے یہ بات شاید بیان فرمائی ہے کہ یہ خط معنی ہی وہی ہے اسی طرح کا خط ہے وہی الفاظ ہیں جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا تھا صرف یہ فرق ہے کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم نہ مانیں تو رومی رعایا کے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر ہوگا اور اس میں اس میں یہ تھا کہ کپتیوں کے گناہوں کا بوجھ تم پر ہوگا جب ہاتب رضی العن ہو مصر پہنچے تو اس وقت اپنی سپنی حکومت میں نہیں تھا بلکہ اسکندریا میں تھا حاطف اسکندریا گئے جہاں بادشاہ نے سمندر کے کنارے ایک مجلس لگائی ہوئی تھی ہاطف بھی ایک کشتی میں ہو سکتا ہے وہ جزیرہ ہو وہاں کہیں کشتی میں سوار ہو کر اس مقام تک گئے اور چونکہ ارد گرد پہرا تھا انہوں نے دور سے خط کو بلند کر کے آوازیں دینی شروع کیں بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو لایا جائے اور پھر ان کی خدمت پیش کیا جائے پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ حاطب نے اس کو یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم موسیٰ نے عیسی کے متعلق ایسی خبریں نہیں دی جیسی عیسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی ہیں اور ہم تمہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں جس طرح تم لوگ یہودیوں کو عیسی کی طرف بلاتے ہو ہر نبی کی ایک امت ہوتی ہے پھر کہنے لگے کہ ہر نبی کی ایک امت ہوتی ہے اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے پس جبکہ تم نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے جو اس کو اللہ تعالی نے تمام دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کو قبول کرو اور ہمارا دین دین تم کو مسیح کی اتباع سے روکتا نہیں بلکہ ہم تو دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں یہ وہ لوگ تھے جو بڑی جررت سے اور بڑی حکمت سے تبلیغ تفریح سے انجام دیتے تھے کوئی حاکم ہے یا والی ہے یا بادشاہ ہے کسی کے سامنے کبھی خوف نہیں ہوا ان کو <تصفح> <خ <خ���> پھر جو واقعہ آتا ہے عورت کے خطے جانے کا مکہ والوں کی طرف <عرض> یہ ہاتھ بن ابھی بلتاں ہی تھے جنہوں نے اس عورت کو مکہ والوں کو ان کے لیے خط بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اطلاع دی تھی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے لشکر کے ساتھ کوچ فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت بن رضی اللہ عنہ بن ابی بلتاز آپ کے ایک صحابی حضرت حضطب بن ابی بلتا نے قریش مکہ کو ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا اس واقعہ کی تفصیل سے قبل امام بخاری نے یہ قرآن عائد لکھی ہے کہ لا تضو اس کا بیان کر رہے ہیں حضرت بخاری کے شرح کے حوالے سے حضرت سید شاہ صاحب یہ رانی آیت لکھی ہے امام بخاری نے کہ لاطہ خز ادوبی و ادو و لاطہ خزو ادوی و ادو کم و کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ جب تم روزہ خاخ ایک جگہ ہے وہاں پہنچو تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے تم وہ خط اس سے لے لو ہم چل پڑے ہمارے گھوڑے سر پٹ دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے جب ہم روزہ خاک میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے ہم نے کہا اسے کہا کہ خط نکالو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا تمہیں خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تلاشی لیں گے اس پر اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا اور ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حاتب بن عبی بلتا کی طرف سے اہل مکہ کے مشرقوں میں نام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا انہیں ہاطم بن ابی بلطا کو اور پوچھا ہاں یہ کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا ان میں سے نہ تھا اور دوسرے مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی مکہ میں رشتہ داریاں تھیں جن کے ذریعے سے اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے ہیں میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی نہیں شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا نہ میں نے انکار کیا ہے نہ میں ارتد ہوں نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے نہ میں منافق ہوں میں نے یہ کام نہیں اس لیے نہیں کیا اسلام اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ بیان کیا ہے حضرت عمر نے وہاں موقع موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافع کی گردن مار دوں قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جنگ بدر میں موجود تھا اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا جو تم چاہو کرو میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ کشی کرتی ہے شاہ صاحب حضلی اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں بخاری کی نہیں کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں اس عورت کو مشرکہ کہا گیا ہے اور اس کے تعوب میں جانے والے حضرت علی حضرت ابو مرسد بنوی اور حضرت زبیر تھے اسی طرح لکھا ہے کہ وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار سوار چلی جا رہی تھی خط کے چھپانے کے متعلق لکھا ہے اس دوسری روایت نے کہ جب اس نے ہمیں سجیدہ دیکھا تو اپنی کمر پر بندی ہوئی چادر کی دھر کی اور خط نکال کر رکھ دیا ہم اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر رضہ نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے خیانت کی ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی کردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کیا وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں تھا یعنی حاطب نبی بدلتا آپ نے فرمایا امید ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھا ہو اور یہ کہا ہو جو تم چاہو کرو تمہارے لیے جنت ہو چکی یا یعنی فرمایا میں نے تمہاری پوشی کر کے تم کو معاف کر دیا ہے یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حضرت ابوبکر نے بھی حضرت ہاطب کو موکوکس کے پاس مصر بھیجا تھا اور ایک معاہدہ ترتیب دیا تھا جو حضرت عمر بن ناس کے مصر پر حملہ تک ترفین کے درمیان قائم رہا ایک امن کا معاہدہ تھا حضرت ہاتھب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہاتب خوبصورت جسم کے مالک تھے ہلکی داڑھی تھی گردن جھکی ہوئی تھی پست کامتی کی طرف مائل اور موٹی انگلیوں والے تھے یاکوب بن اطبا سے مروی ہے کہ حضرت بن ابھی بلتا نے اپنی وفات کے دن چار ہزار درم اور دینار چھوڑے آپ غلہ وغیرہ کے تاجر تھے اور آپ نے امتنا ترکہ مدینہ میں چھوڑا حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہاطب کا کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت لے کر آیا اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا حضرت کی غلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاطف ضرور جہنم میں داخل ہوگا کوئی سخت کا ہوگا اس کو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صلی اللہ میں شامل ہوا تھا جیسا کہ بتایا گیا حاتب جو تھے تاجر بھی تھے منڈی میں مال فروخت کیا کرتے تھے اور مال فروخت کرنے اور قیمتوں کے مقرر کرنے کی جو اسلامی تعلیم ہے وہ کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ان کے حوالے سے مسلم عورت نے بیان با... بات بیان فرمائی ہے اب لکھ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدینہ منورہ میں قیمتوں پر اسلامی حکومت تصرف رکھتی تھی یعنی جو مارکیٹ قیمتیں ہوتی تھیں اسلامی حکومت وہ قیمتیں مقرر کرتی تھیں چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے بازاروں میں پھر رہے تھے بازار میں پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص حاطف بن عبی بلتا الم نامی بازار میں دو بورے سوکھے انگوروں کے رکھے بیٹھے تھے سوکھیں گور کے لیں یا باز جگہ کشمش لکھایا ہوا ہے حضرت عمر نے ان سے بہاؤ دریافت کیا تو انہوں نے ایک درہم کے دو مت بتائے کہ ایک درہم میں دو مت آتے ہیں یہ بہاؤ جو تھا یہ قیمت جو تھی بازار کے عام قیمت سے سستا تھا اس پر حضرت عمر نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر جا کر فروخت کریں مگر کیونکہ بہت سستا ہے یہ مگر بازار میں وہ اس قدر سستے نخ پر فروخت نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے بازار کا بھاؤ خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو بازار والوں پر بزنی پیدا ہوتی ہے دوسرے لوگ جو زیادہ قیمت ہے مارکیٹ کی اس میں پھر لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارے ناجائز قیمت لے رہے ہیں حضر مسلموں لکھتے ہیں کہ فکار نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں بعض نے ایسی روایات بھی نقل کی ہیں کہ بعد میں حضرت عمر نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا تھا لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ بالعموم فکہ نے حضرت عمر کی رائے کو ایک قابل عمل اصل کے طور پر تسلیم کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ریٹ مقرر کرے بازار کی قیمتیں مقرر کرے ورنہ قوم کے اخلاق اور دیانت میں فرق پڑ جائے گا مگر یہ عمر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ انہیں اشیاء کا ذکر ہے جو منڈی میں لائی جائیں کھلی لا کے مارکیٹ کی جائیں جو اشیاء منڈی میں نہیں لائی جاتی اور انفرادی حیثیت سے حیثیت رکھتی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے بس جو چیزیں منڈی میں لائی جاتی ہیں اور فروخت کی جاتی ہیں ان کے متعلق اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ ایک ریٹ مقرر ہونا چاہیے قیمت مقرر ہونی چاہیے تاکہ کوئی دکاندار قیمت میں کمی بیشی نہ کر سکے چنانچہ بعض آثار اور حدیث نے فکن لکھی ہیں جن میں اس کی تائید کی ہے حکومت کے نظام کے تحت چراغاہ اور وہاں پانی کے لیے کنویں کھزوانے کا کام بھی اسلامی حکومت کا کام ہے اس بارے میں یہ بھی ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے کروایا تھا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی کے مقام سے گزرے تو وہاں وسیع علاقہ اور گھاس دیکھی بہت بڑے علاقہ تھا اور ہر جگہ بڑا سبز علاقہ تھا اور بہت سے کنویں بھی تھے وہاں زمین کا پانی بھی اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنوؤں کے پانی کے متعلق پوچھا تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول پانی تو بڑا اچھا ہے یہ لیکن جب ہم ان کنوؤں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا پانی کم ہو جاتا اور کنویں بیٹھ جاتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاطف بن ابھی بلتا کو حکم دیا کہ وہ ایک کنواں کھودے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکی کو چرا بنانے کا حکم دیا یعنی سرکاری چراغاہ جو حکومت کے انتظام کے تحت ہوگی حضرت بلال بن حارث مدنی کو اس پر نگران مقرر فرمایا حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زمین میں سے کتنے حصہ کو جرا گاہ بناؤں بڑا وسیع علاقہ ہے کتنا حصہ جو ہے اور سرکاری جرا بنانی ہے آپ صلی اللہ وسلم فرمایا جب طلوع فجر ہو جائے جب تو پھر ایک بلند آواز شخص کو کھڑا کرو رات کے اندھیری میں تو آواز بہت دور تک جاتی ہے نا طلوع فجر ہو جائے تو بلند آواز شخص کو کھڑا کرو پھر اسے مکمل نامی وہاں ایک پہاڑ تھا چھوٹا سا اس پر کھڑا کرو کہ جہاں تک اس شخص کی آواز جائے اتنے حصے کو مسلمان مجاہدین کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چرا بنا دو یہ بھی ایک انتظام تھا ان کا فوٹوں اور میلوں کی بات نہیں ہو رہی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اس کی آخر میں کھڑا کرو مختلف کونوں پر لوگوں کو اور جہاں تک جو آواز جاتی ہے وہ باؤنڈری ہوگی اس چرا کی اور وہ چرا ہو ہوگی مسلمان مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے اور اونٹوں کے لیے جس کے ذریعے سے وہ جہاد کر سکیں یہ بیت المال کے اور سرکاری چرا ہے اور جو جنگ میں جانے والے مجاہدین جو ہیں ان کے گھوڑے اور اونٹوں چریں گے حضرت بلال نے اس پر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مسلمانوں کے عام چرنے والے جانوروں کے بارے میں کیا رائے ہے عام بھی بہت سارے مسلمانوں کے جانور چرتے ہیں باہر کھلے میدانوں میں چرا میں ان کے کی متعلقہ کیا رائے ہے کیا ارشاد ہے آپ کا آپ نے فرمایا وہ اس میں داخل نہیں ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاد کے لیے اپنے اونٹر گھوڑے تیار کر رہے ہیں بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کمزور مرد یا کمزور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس کلیل تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ انہیں منتقل کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں بہت تھوڑی تعداد میں غریب ہیں لوگ ہیں چاندے بکریاں یا بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں دودھ تک لے جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے یا کہیں اور جا بھی نہیں سکتے کمزور ہیں بوڑھے ہیں عورتیں ہیں تو آپ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور انہیں چڑھنے دو ان کو اجازت ہے غریبوں کو ضرورت مندوں کو کمزوروں کو اجازت ہے کہ وہ سرکاری چراغاہ سے چڑھ چر سکتے ہیں تو قومی جائیداد صرف قومی مقاصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے ہاں غریبوں کی اگر ذاتی ضرورت بھی ہے تو وہ اس میں سے حصہ لے سکتی حضرات بن ابھی بلتا کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے مصنف سیر و صحابہ لکھتے ہیں کہ وفا شعاری ان کے اخلاق کیا تھے وفا شعاری بہت زیادہ وفاشعار تھے احسان پذیری اور صاف گوئی ان کے مخصوص و صاف ہیں احباب اور رشتہ داروں کا بےحد خیال رکھتے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے مشرقین کو جو خط لکھا تھا جو اس عورت کے ہاتھ ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ در حقیقت ان انہیں جذبات پر مبنی تھا کہ رشتہ داروں کے خیال کی وجہ سے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نیت خیر اور صاف گوئی کو ملبوط رکھ کر ان سے درگ فرمایا تھا ان کو معاف فرمایا تھا اللہ تعالی ان صحابہ کے اعلیٰ خصوصیات کا حامل ہمیں بنائے اور ان کے درجات بلند کرتا جایا جائے, جائے Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa tawakkalna wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati محمد اناہر ولتا اکبر